تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونچنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کٹ ڈالی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھیں لوت کی قوم نے بھی درس سنانے والوں کو جھٹلایا تھا